فرمائی ان کی آمد سے پہلے پرجوش نارا اور پر وہ بھی یاد کر نارائ تک بھی رسالت حالت نارائت اب یہ آواز کم ہے نعرہ رسالت حالت نارائری حالت جس نے مصطفیٰ علماء اهل السنة غير كمال محمد الله لِجِئْنَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ إِنَّهُ لِلَّهِ وَيَشْهَدُ الرُّوحُ يَوْمَئِذٍ كُلُّ النَّاسِ كَمِثْلِ النَّمْلِ إِنَّ لَيَأْتِيَنَّ وَيَوْمَئِذٍ يَشْهَدُ الْمُشْهَدُونَ عَلَى الَّذِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تر سبار کلا سلیہ رو سو سا با پہلا سلیہ تو سبا جی میں نقصان میں شہر میں اندر بھی اس کو بھی شارک کو کام نہیں نجات اور دیکھتا میں گرانے लात के सामने नाजीव जो सुनूं के कलाम कर रहा है उसी दा اللہ تعالی منشرے سگن لال اس کے بیان دی سام طور سنگ مجھے آپ بڑی چاندا نہیں رہ شاء اللہ اگر غور برما خزانہ لے کے جاؤ گے جڑا تو ساری زندگی کسو پاس نہیں لیاؤ گے محفل کے اندر آن کا مقصد کا پورا ہوں بمبے کے اندر ایک ایسی روشنی آ جائے جس نال دنیا آ جا اسی طرح جب سر تو لطف دوست کی سے دیا گر صرف کنا فائدہ ہی فائدہ ہونے اگا ہو شروع تبدیل کرنی کا جان کرتا ہر عزت والی تھانے کسے داڑی بچاؤ والے بناو والے بچھاونا لاؤنا جائز نہیں چل رسول ہو گئے رسول ہو گئے رسول ہو گئے الانیہ فرس کو بجورا مطلب آج کل ناک خان حضرات یا گاڑی ش حدراتے نبی پاک سرکار نام کی ویل کر دینا کے نام کی ویل کر دیں سرکار دام مبارک بھی ویلو ہوگی لگے ندی بخال ہوا مبارک محبوبے خدا کے نام مبارک کو دیکھی گئی اس ویل لاڑی ٹکراونا تو مناونا محبوبے خدا کو تکلیف پہنچا کیا اسکول دکھا ہے محبوب دام دی محبوب سرکار کی سنت محبوب کی شریعت لگنی چاہیے سمجھا رہے ہیں ہے سروا اور گل سنا دینا نا پانچ ناچ کا پڑے ناگ پور پانا کام جو ناچ کیا پڑے تو میٹھے میٹھے سوڑے تیرے گول سوڑے تیرے لوگی میں سنی نہ منہ دیکھ گیا کوئی بار نہ اس تقریب کی نات میں پڑھنا س میٹے میٹے سونے کے بول پتلی والا میں یاروں میں بول کہڑا سنایا سرکار کے حدیث بساری شروع پکا برابر کا جز سوار باغ آب لو مجیوس آپ کا عام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچ تراش و داڑھی بڑھاؤ مجیوسوں کی مخالفت کرو پکیوں کی مخالفت کرو ایک روایت میں یہودیوں کی مخالفت کرو ایک روایت میں مشارہ کی ایک روایت میں مشکل کی میں کہ ہوں پوچھو یہ تبھی سار کا لگے توڑتی محبوب ہے خدا کا یہ بول مبارک مبارک میٹھا تو پھر تو ایسا آخان گے جیسے ہلور کے ناچیلو پڑی جی حضور سرکار کا ڈول سن دیا ہی اندر ڈاوا ڈول ہو گیا سرکار تھوڑی بہادر پہ تھوڑی ابڑ کم ہے نہ جڑا ہوا بہادر بے دل مسلم ہوا مسلم زبان کے لوگ سفر کرے مستفا کریں اس کی سنت ادا کرے رجیا بولو سبح اللہ حضرت حسان بن سابت رضی اللہ ہوتا لال ہوا ضرور ناتھ خا سور یہ نبی دی نات پڑتی سی سر مبارک تو پیرہ تک ساتھا نبی نات بڑی ہو بہو بے خدا یاد آتا پھر ہوئی نہ ساری ساپا نات بڑھ گئے محبوب یاد ہو امام اماما شریف سر پہ سنت نبی چہرے سے فیس نہیں حضرت حسام گڑھ ثابت کوئی فیس نہیں لے بلکہ فتوا ہے شریعت دا جڑا ناچ کا ناچ فیس مقابلے نا آلہ حضرت امام ارے سنت باندھ لگ رہے روزیہ کھانا حرام ہے جن کو لے سو واپس کرو نبی علاق عبادت جنہیں نماز عبادت ہے اور کوئی بندہ نماز پڑھ کے پی کرے موہن روڈ نبی علاق پڑھ کے آ کے لیا آپے چھپ کے ساتھ پوری بات سرکار نے ناج خانہ نے نبیا نے وارس نہیں آیا منواز کر کے کوئی حدیش نظر نہیں آئی کہ اشوہاراؤ والا سکے جان الگ نے یوں آ رہا تھک لمبے یار من نہیں ہمیشہ نہ کہ پڑیے الماؤ والا سکلم پیار لگتی بڑی بڑی لکھنت پڑھتے ہیں صرف ہزور سک کو سفر سنار کریں گے لیکن کدی ہزور سفر سنارے کدی نبی سفر سنا سے بھی کوئی نات چنی کہ اس واسطے دکیل آ پاساخا لگتا ہے یاد رکھنا جنہوں نبی نہ دی کے تین عظمت جس دل چ نہ ہونا کردی تاریخ بھی کرنا رب دی بار قبول نہیں ہو سکتی کیوں رب کے بار حبیب نو رب میں تون اتنا عظیم تو عزیز جیسے حسینک نواسے نبی سوڑی لے اپنے دین کو قربان دیتا کہ باپ حسین نبی پیارے تو حسین دین کو قربان ہے یہ مطلب یہ نکلے نبی باپ وہی پیارا ہوئے گا جن نبی سرکار کے دین نال پیار ہو جیو جیویا سبحان اللہ جن نبی کا پیار ہوگی پل تین کی حضرت سیدنا حسان بن سابت رضی اللہ تعالی ایک پاس نبی سرکار دی سفر سنا عظمت شان اشعار لکھ دے اشعار دشہار لکھتے دسرے پاسے نبی کے تیر کی عظمت دے اشعار کے اشہار دونوں چیز اور تیسری حضرت حسان بے سابق دیت دے اندر امتحانی شہ یہ ہوتی سی کہ ندی پاک کے دشمنوں کے پک رگڑے گان جی مشرقائ پچ لگے جڑے ہر ایک روایت تینو اس سلسلے میں سنانا میرے دی کتاب بتی ہزار روپے دی تاریخ دمشق کے بنیا دی کی اس اجازت کے آسان ثابت سابت حالات میں لکھے پایا کہ آپ سرکار کو شخص آیا انہیں آخر سرکار کے دشمن فلادے نے حضور کے خلاف شیر لکھے حضرت احسان دن سب کے اپنی زبان مبارک بار کٹی کٹ کے چھوٹی گل لائی چھوٹی دال لا کے تے فرمایا ویخو میری زبان کالی ہے اندروں چاہ رہا فرمایا لمی ہے ہاں پر ندی کے دشمنوں کے خلاف چلانا ہوں تو بجیا ہے نا معلوم ہوا پور نبی سرکار دانچ ادھر ہلور کی عزمت ہوسرے نمبر پہ نبی نتیب کی عزمت بیا تیسرے نمبر پہ ہزور کے دشمن مخالفا کی عزمت ہو سنت آسان دن سابت نہیں ہے اور اس میں یار اللہ حضرت بریلی بڑا کامل شاعر گزرا ہے فکیل جو قابل سابق ہرور کی عظمت بھی بول رہے ہیں نبی کیم کی عظمت بھی بولیا رول سب اللہ دشمنوں کے بھی ریا چنگے پڑتا رہا ہے. ارے تحسان دشمن اہم بدلے شی کی دیئے دشمن احمد کشی گت کی دیئے नाथबानी में कोई एहजा शेर न हो जरा उल्टा ईमान ही लाया जाए सबू सुनने वाले ईमान होलाम ना हो जिस जनत की तोहहीन हो سو رکھ کا شوق کٹیا جائے اپنے آپ آخر جائے جیزیہ ہے بلا تو ان شک اپنے آپ کو سوتر بت پاؤ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو پاسو میں جاننا وا سو پاؤ اس واسطے مومن کا فرض بڑتا ہے آپ ہمیشہ گنازار مجرد تو مجھے نہیں کر پائی لیکن آلہ حضرت ہے سال مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے مجرم بلائے جاؤ کل کریبوں کے کی ہے <موسیقی> سمجھ جا کلام نہ ہو سکتا اپنے آپ لوگ سمجھا جاتے ایسا پاس ہے پتہ نہیں کس درجیت دکھے پہ ہار پت سید شکری کے اکبر بر گیا آپ آ شکریہ آج کوئی حکمت سمرپنا گلب نہ من خوش نہ تو اپنے آپ شکنا کیا جائے جلد کی توی نہاری ہٹایا نہ مستفا گلام بنتے جی چنگی گل سنتا جائے کپڑا جاڑے تو اٹھا کے لو جی بہجے بہت بخشے بخش آئے کام تی رکھو سمجھ آئی کوئی نہیں یہ نا تم بندہ پونج بے لا چل ایمان کا چزیا پہ نہ تو ہی ہے جس کے اندر جذب آئے کتاب کو مستفی پیدا ہو حضور کی عظمت آئے تو حضور کی عظمت کے ساتھ حضور کی اتفاق کا جذبہ پیدا ہے ये मेरी इक्तदारी तबीजे अजकल हर आय करते हैं मैफ मदह भी पैसे देते हैं शब्द लगो कौम् रात चार चार पांच पांच घंटे महफल करके उठनी है न सवेरे के बाद नाथ गांध नहीं पढ़ते ना नाथ गान पढ़नी है ना सवेरे ना ना ना रात ना फिर یعنی نبی سرکار بھی پہلی پاؤڑی چڈو نماز پہلی پوڑی تو نماز چھڑی اگلی پوڑیاں پتہ نہیں کی ہوجائے نماز گئی ساری اٹھا پوچھو کی بس سر پرواہ ہوں باقی کی صرف سر کا پتا لگا ہزار کو سرچ سوق ضرور ہے چیل نیل مستقی اسلو سنے نا جیبیا بول سب لیکن سوکھ کردیا کردیا کردیا سو کے بج جو نہیس سڈو سو کی ریا کبو ربلا شریق مولا قرآن حدیث جڑا اس نے ہے وہ سر تیر میرے گو واسطے نہیں خالی اترا ہاں کی کرتی پتر سانو جہنم تو بچا کے چنت پیوڑ بھی خاص اترا اس واسطے میں شیر جنہیں جو گرا بچار سناوگا اللہ تعالی میری سوچ دیتی سمجھاو مانگا پورا بھی سمجھاوا گا مانگا شاء اللہ ہوگی بڑا خزانہ لے کے رتن جو ہر میری تقریر شروع ہوئے گی عزیزم اللہ نبی احسان کی ایک سورت سمجھا ملتا. محبوب کی آمد ساری بھی ساری احسان عظیم احسان ہاں انسان رنجیت دنیا آپ کے احسان کسی کا بدلا اتار سکتی احسان عظیم حضور سرکار سہ کیرت ایک احسان سنا جب کوئی کسی خزانہ انہیں جانے سفر کر کے کسی منظر کو دی جی خیل سارے دیا دسے گا کہ یار راہ کری ڈاک پیند فلانی فلانی تھان ٹکانے سے انہاں پر پچ کے گزری کدرے خواہ دسیاں کشم بھی دسیا سو تاکہ خیر گل پتھر جا رہے سالانہ دے سکان دن چھوڑ بھی چاہیے تمہیں پتا نہیں ہوگی بہت داخو پوڑے نے لٹے بڑے نے اچھے لگا گیا ہوگا سر کچھ اور ہوگا تو اگلے قدم سے مطمئن ہو کے پہلے قدم تر جایا ڈاکو لے جاؤ جمان دسو دل خیر خاص تو وہ چلی کر پائی گئی اللہ ندی خزانا ساٹے واسکے لے کے آئے جب لگی ہوا لائبریسی گیتا جدو ندی کا پورا ہوا توجہ فرمانا ندی آخر سل ہوتا مکے کا آخری بابا شریف کا حق فرما لکے مل تو لم تک مل تو ملے تو متی رحمت بڑھ جی جی دل نہ ہو سپ نہیں قسم خدا اولاد بھی سپئے دین گئے قسم خدا دیکھنا جب دولت آ جائے دولت ہی بندے کھلاؤں واگو جہنم لے دیا کے بالکل شان لے آخرت بھی ہمیشہ راہ دیا جائے جہاں نبی کا مل جائے سر سارے مت مندے سرا تھوڑا بن جائے ہیں مل جا رہے ہیں. نعمت پوری کر دتی ہے سمجھے ہاں نعمت مل دی پتا نہیں کچھ دے کال ہوئے کنہیں خدم رکھ سی لیکن ہمیشہ میں لا بلتا گڑ پا گیا ہوئی ہے دولت پلال زمانے کی دولت نہیں سی ایک نبی کے کی کا سردار ساری تعینات نبی دولت دل دل حاصل ہو گیا سلمان سلوان جان سٹ سال تر جہ پا ہے سٹ سال تر اسلام دیک کے آن والا حضرت سلمان اپنے رکھا پرویشی کے اندر رکھا حضرت سلمان سردان پیروی ہے سختیاں پہ لے نہیں میں saqul aat le aazee o mere chaaro hunaen nal aapra cheen de dar samal gol mai dalaade jinnay kull sa fartaun maade main tarama pya kitne mere kol bhi rahat ko dil na tut gaya ho ve tu to khamal mazaa pa le le ta ho wala hano te go ka mohabbat aur tor ke bejohar parishani سلمانے سلمان سلمان بہت سرمایہ سلمان سنگھ لگتے سلمانتی ٹائم کیا دے گا سرکار سلمان فارسی حضرت کسی کچھ پوچھا سلمان جنہیں بہتر نام فرما ہے سردار اسلام کنہیں گے ملک فارس کا عیسائی کا پتر ہے جو تسلام خربان کھان ہیں شام میں قبولیا ریت مولا یہ اجل مکیاں کشیاں پہلے دان کی اولاد نام مٹ گئے ایک سلمان کا بات مل جائے جلت جلت سبحان جتدرنا محلیا سلطان کا اوکے مہنگا سلطان لائن سمندر چند مشتی Allah cha kitab میں دنیاداری کی مثال ہو سمجھاو نا ہال اس کو اچھی ہوں ہال سمجھ نہیں آگے سب نکا جا بچہ ہوں نچا جہ بچہ کو لائی کھیلتے جی داری کی مثال <سؤال> ہو سمجھاؤ نہ سمجھ نہیں آگے گا سا نکا جا دکشن ہوں نکا جا دکشا انگل آپ لائی جاتی آپ کو پتر اسی چاہیے آج کے ہاتھوں چاہیے اچھا ہاتھ پتو پتر انہوں نے جڑی پتر اسری جان لگے ادار لڑے نکچے نکچے بچارے لوگوں کے دارے بول دکھا لگنے گئی میرے پوچھنے but I know that it could be but I know that it could be ہر منزم شہر تو بچا چاہتا ہے جی وہ پتر وہ بندے آتے نہیں وہ چھوڑ چکی پتہ نہیں اس مکھانے دن مکھانے کو نہ کو بمار ہوتے تو سکھا دیں نہ لکھا چاہوں سے جاگا نہیں یار یہ تو نہیں لکھنا چاہیے ویسے ملا بھی آئی فروخت نفرت پڑھ جی ہوئی روپ سے پور ست رکھنی چاہیے پیان رکھنا چاہیے یہاں کا جوارے کھاتی جا رہی ہے تو کہ تعلق کسی دن چکرنی چاہیے بچے نہیں کیوں گے نا مہربانی نہیں چھک رہے گا کسی کا کھیل نہیں چڑے گا کرنا چاہیے کرنا یہ آپ کا سب ہے کہ تو فریشور نہ چاہیے تو ہمیں چینی بننے کی اس کی شاید بارے. Raktaka hatta yakt ya kal yakti Allah ni madad kardaro kardaro mauta jau innohta ka Dla iman din di pungji baca ke jamrizi Mere paak nabi sarwarne raadi deserao raadi راہ ڈاک راہ ر بھی راہ پر بھی رونے را ہکمے سی بیان ڈاک بیان کی راہ بھی دسیا فرما اس راہ کی تفصیل راہ سونے قرآن اندر اس بیان سورتر جی نماز پڑنا سارے نماز پڑی جس ہم کیا سورت قرآن کی ساری سورتوں پڑی دیں اور میں تر دساؤ کیوں بت پڑی دیے کیوں حکمت زیادہ پڑھنے والا ہو باقی ہو جیسا ہے سروایا کرنا واجب ہو گیا اگر گرو ہوا جب کے آدمی سنت بڑی کھڑی ہوئی کیوں ایسا سختی کی ہے اس واسطے ادارہ پورا پورا سونے ماں باپ کے وسیل مبارک دال سڑکے جانا پورا سب خود چلائے جنہیں ارام کیرت کی تھی جہاں رات نے کیرتا جرا چوجی والی صبح آ گئی کلپنا شریف مولا چھوڑ نے انعام بنا بیان فرمایا ہے بیان فرمائے I've been in the beginning, بدل گیا ہر کوئی آچے the <laughs> ke dil جنے سیا دیکھے قرآن دیت پیخرے نے جیڑے ہاتھ چکر مطلب پکا سکنے ہلکا رہے گا اسی سارے ان کی بچنا چھوڑ رہی ہوں کمار سلا کے پوری آسا تو کئی سچے نہ ہو جائے وہ پورے گئے وہ پانچ پانچ بس بتری سکھا رہ سکھاؤں میں سنانا کیا ہے لیکچر اس سکھا دسا سیگ جی بند کیا پر وقت کوئی سڑکیں جانا فرما دا ہے کہ نہیں جم دے کنڈ پچھوں چاہ میں ہے سر وج سر جی وہاں کیفیت سی چک مارنے والی جسے رب کو ہی قرآن بیان کرتے بولنا اللہ آه آه آه آه آه One day I will ask you, how do I feel in مرید کٹے بولتے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 آیاتوں نے وضاحت فرمائی وال سوا نہ بنایا جی نہیں کبائی ہو جانی اچھا تم دس دتا ہے ساری کھول کیا مرضی نفا نقصان تص مقام تیرے وضاحت فرمائی رازدار نہیں بنا دکھان سورت انسان مولا تین سور انسان کے اندر فرما چیزوں کو ان شام ملنا خوش بڑی حد تک ندی ہو سکتا آپ سر یوزیوں کا سارا پتا کی کرتے رجوع ریور مول سبھا نبی بار کون یا سہاپا دیکھنا مر گئے تھے تازت نمبر کے لیے تو سورت کے سورت کے ماض نمبر ہے وکاس ویسے نہ جاوت ہک ادا کر ساری ات دے دیا جی سارا حقیقت کھول دیا جی جی قرآن کے ملے گئے مسلمان کر دور رکھو باقی ہر شرد ہم اسلام قبیل کرتے ہیں سرمایا کو سنمانے لے کے اندر کوئی لڑ جاتے ہیں رات دور جبران خان جی دوڑ جب اپنا آپ کے بعد آشرا کر مت دسے ٹھیک ہے اچھا روزار بھی ٹاسا نے بنایا سجر بھی کہ نہیں پہ کم کا راج کے رک فوج کا راج کھڑے کو راج کبھی کوڈے قانون کا راج کبھے کوڈے کھانوں کا راج کبھی کوڈے کچہیا راج کبھی کو مدرسے بچے کھڑکاؤں کا راج دیکھتے امریکہ کہتا ہے پاکستان کا ایک محفوظ آسم ہے کی مطلب مافوز آسن ہے یعنی یہ ہاتھ کا ہے یہ چلنے ہاتھ مسلمانہ میں چلنا سب نہیں کر رہی تو مجھے وہ مطلب بنایا سارے ردی کے محفوظ رہ سنجر جان دے لانچیا کے نیڑے لگائی گئی بھائی کیوں کیا نے سرمایہ تھی سب چوشت برداشت کرونے تکلیفوں دے دو تک کوئی کتنے والی کوئی نبی ساتھ کے میں سبر بھی پورا کیا کوئی ایسا کوئی سوچا نہ کام کرنا چل سکی کوئی سرکش نہ چل سکی انہوں نے ہمیں سرو کے آدمی گا سو گا میرے سارو کے آدمی کسی سے ارد کی کتاب کوئی کتاب کوئی حوالہ دستے ہیں شعبوں تفسیر بہت تفصیل دانسی تفصیلات تقریباً سارے نے لیکن کلاک تک بھی بے کار تک مٹی نکل ہر کسی آرام ملازمہ آئیے ان دا ہاتھ بڑا سونا ہے حساب بنا جائے گا تک مشین اس کنیا بھی چارج ہے اگلی شاہی تخل نہ ہو کہ اگر ہم نے اس کو مشکل بنا لیا بنا لیا تو پھر ہم نے اس کو راجدار بنا لیا تو ہمیں کرواتا راجدار پہلے سے بہار شاہ رخ کے نے مارے کا تک فی کرانا اپنوں کے سیا بیروں کو راجدار تک بناؤ اگر ہم اس کے بنا لیں خرشی بنا لیں تو ہم نے تو بنا لیا تو صبر دوسرا پرہیزگاری تقلا پورا ہوئے میرے دل کا دو کم چکر کار خراب کی کوئی سازش تمیاب ہونے دیا میری نہ یا کم قید ہو لکھ چالا برابر لکھ سازش منصوبے دور نقصان نہیں پہن کے داری لے لیے تک مطلب نی, یعنی پرہزگاری سبر کی بجائے بن جائیے آیا بڑھتے جان گے سات گے بلتی جاتا ہے گڑایا راجدار oh, oh, oh, oh, رازدار جو ہے ایمان آر, پوری دنیا کے مسلمان داخر کے ہاتھوں کوئی نقصان ہو جہ نہیں جڑا سا قوم بن رہا ہوا کے نہیں ہوا دسے نا کتبہ کل بلبان بھی مسئلہ خبر ہو رہی ہے امریکہ میں واشنگٹن میں واشنگٹن ٹائمز اخبار میں حکومتی سرکاری اخبار کا اس نے کارٹون بنایا ہے کہ کتے پر پاکستانی میں تھا پھر کتا ایک شخص ہو بڑی خراب راج ہو اتر کھڑا کی پہنچے تھے کیا مارتا کپتے یعنی پاکستان میں بہت اچھے آپ کو سامان کو بھی پتا ہے ہر ایماندار ساڈی سات لاک فوج ساری گوبر دس بندے انگلش بولی ہمیشہ امریکہ برطانیہ میں ٹٹو کرفغستان چوبام بمیا ہے تی لاکھ مسلمان پہلے پر آئے تین دو دشمن بڑے پرانے دین کے مدرسوں کا شرکت مر جا دے بھالو <سؤال> رئیے لگے ڈالر <سؤال> جا <سؤال> دے ہری ویس روا کٹ God is not going to be شور کیا کرنا بڑی دیش کی رکھتی ہے ہمیں تو پتھر پتھر کو پہلے چلا جرو جانا چاہیے کچھ دل ضرور لچن نے کی سوچا سی Amen. <laughs> کرایا گا کہ میں سچا ہوں میرا قرآن سچا ہے میرے قرآن چلانا اللہ رہا سچا ہے اور خان بندہ پیر باندھ ساتی گل کر رہا سی at the 15th, at the ceremonies of the United کرتا ہے کر کر کر کرتے کوئی ملے گی اور جو دہشت گردی کے خلاف گڑی آ رہی ہے انہوں نے اپنی جت گئی موڑ نہیں ہو کے آخر جو دہشت گردی کی جان میں کمزور ہو جائے گی نہیں کرنا چاہیے کتے مُر بیاندہ مُر بیاندہ ایک ہوں ایک ہند کر ہے ایک ہوںگر سکول تعلیم کوئی تگر دل چی تیار ہے گجرات کو ساتھا بچے آتے ہیں سب کیا ساتا بھی بچا خیال آگے بھی پورن آتا ہے یا اس واقعہ آجا ہے انتہا پسند مسلمان ان کے ساتھ لوگ آئے ضرور کی مل سدا ربے ابھی سچا سادہ پاک محمد اربی جشین سچا سچا نبی کے دین کی تعلیم سمان سچا اچھا انہوں نے رازدار بڑھاوڑا تو منشی نہیں بڑھاوڑا منشی نہیں بڑھاوڑا کیا اپنا پہلوان وارک روپیے حضرت او مر تو منشی نہیں بڑھائی آپ کا استاد بھی بڑھائی کریں آلیم آ کر آگا پڑھاؤ حضرت مدد منشی نہیں پڑھا منشی ہوتا ہے استاد ہوتا ہے آپ کے مجھے کوئی ماننا کیا سدار پتہ خوشی کا کر کے اچھا یا بک واسطے اس کا آپ تھا اسلام میں سمجھ ہی برابر ہے جو کوئی مامنا کوئی اس کا یہ بائیے اس سے بڑی موجود اس پڑایا بساد ہر پا لے پاؤ گے کمی دے چڑھنے خبال دمان کی فساد بدن فصل نسل فساد فصل فسل ہاں جی فساد کا یہ حال ہے اپنی کسر بھی لگی ہوئی نچی سچی نچی اچھا کیا امریکہ پاکستانی سنڈی ہے تو سا فصل امریکن سنڈی کو لا چاہیے تبھی سوچ رہی تو ایماندار تیری فصل کی سونڈی کا مرد کستا پہ ہے تیری فصل بھی موجود نہیں سبرے قرآن کی تصدیق ہوئی کہ میں سپرے ہو سکرے سنڈی ہوئی سنڈی اسکری سنڈی فوجی سنڈی اسکری سنڈی فوجی کی آئی جاتا اسکری کیڑا فوجی کیڑا ہے तस्करी की फौजी कीरा ये सारे की मेरे चीजें घटे बच्चे पड़ेंगे सारी फसल लगे पड़ें यार है कि सारी महत्व के कीड़े फौजी कीड़े लगे पड़े दुआही खुदा दी फसल उसे आया था روپیا کتاب دیتی کھان بماریاں ہوئی چار پہنچا بلڈ فرش شوگر کاج کانشن ہوں پوچھو اور ہاؤ مسلے پوچھنا تھا بہت بھی ہاؤ مسئلہ نہیں میں گا میرا کرنا ڈپرش کر میںل ہےچ لو ایم ہر چوتھے بندے بلڈ پریکشر ہے شوگر ہے میٹھا یار میٹھے کو بغیر چاہیے نہیں شوگر بڑی اپنے کاڈ ہر چلتے ہیں پانی نہ پیو پانی پیو منرل منرل کیوں جیسے پانی میں جڑا سیم ہے میں جدوتے جو کسی دیکھیں گے آپ کو اس حد تک قوم کی سب کہ پانی دونوں چوی روپئے کی بوتل کرا دیتی پہا مسلب تو یہ نکلیا جنوبی روپئے پانی تو نہیں بنے میں جمع گیشور وڈیا چھوٹے لگا تو لے سٹ امداد پلچر دوست مطلب اچھا کی ٹو سگریٹ پی کے کھاد ہوتا ہے ہوگا کیا موجود پٹی جی سگریٹ دی ملا ملی بن جاتی ہے کہ تیرو بارے چڑھائی ہو ہر گی کے لکھے کا آمد ہے ہرا دار تمبادوشی صحت کے لیے گزرے کون لکھا ہوتا ہے تب کی تمباد قروشی کینسر اور دل کی بیماری لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ سے بڑ لگے گا ہر جب اچھا جیتے ہوں بورڈ لگے کھڑے اتنے نا ہی تھلے لکھے کھڑا خبردار اٹھارہ سال سے کامو عمر کو سگریٹ بیچا سگریٹوں سگریٹ لانا ہوا ان کو دیں نہیں تو کچھ مطلب یہ ہے اٹھارہ سال تو جب مشکل ابھی ہیں جاتے ہوئے تو بلاؤ گئی تو اگریز یہ سگریٹ پہلو مفت بنچی مفت دنو جس نے مطلب یہ نکلا انہوں کا پورا تے منسوبہ سمجھ منسوبہ اس حد تک پہنچا بھی چالیس پیسے تو آپ لینا پہنچر سان لگے بڑی نہیں بڑی گئی میں رہا ادھر دشمن کینسر کے دل کے بیماریاں بڑے چھوٹے گولیو کے کترے پیلا کرنا لنگڑے لوگ وے کینسر نہ مارنے چھوٹیا نو گولی ایماندار دس رب سچ نہیں فرمایا کہ تمہاری تباہی کا کسر نہیں چھوڑے پردوش کا سبح تباہی بربادی کو قطرے کی نہیں انہوں نے کتریا کے ایسا واضح پایا جن کے انتو نشائی جنمن کے قابل ہی رہے پر یہ بانگڑ بار جانے قطرے نہ سب چل ہیں اخبار کا ہے چوبی اگست کا تین اخبار میرے خوش گئے پچھلے سال انفواہے نکاح دے نمائندے پاکستان والے بندے آئے کچرے بڑا سہر پایا گیا جہاں سو جمع کاٹ لے لے ہزار بیماریاں خود بچے پس جان گے کر کے جب کوئی کچرے نہ پلائے جانو تو پچھوں دو گورے آ ج بیمار ہوئے پائے ہسپتال میں سواری سوچا کہ سڈیا قسطیاں تعلیم دیکھی تعلیم کے سارا دو فرچنگ اور جب پاکستان در ایک ہوگئے جب بڑا ہر تو ہرن چاہے بن جائے یا گند ہوگی پخارنا بہت راترسی تو بن جائے گی نہ تو کی یہود نے خود اکڑا کیا سی اس طالی لاڈ بہتالا ہماری اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ نسل تو ہندوستانی کی ہے سوچ اور امر میں انگریز بن گئے ہمارے گنا کٹو بن گئے ہیں اگر لاڈ بہتالے چاہیے پیڑ چور کٹا دوں تعلیم رکھا لیکن سوزش مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دے کہ اس کو مسلمان نہ رہنے کا میں ستوے کی اردو کی کتاب کے جو ہر لاتے ہیں ستری کتاب نے اردو بھی نو سال کی چل رہی ہے چل رہی ہے گورنمنٹ پاکستان یہ جی چلا رہی ہے اور وہ اس کا اچھا دے رہا ہے درا نہیں اس تعلیم تعلیم ہر بچہ سکول میں ہر بچہ سٹول کر رہے ہیں بے گھر بھئی مان برح کی سب ہے جڑا اپنے کچھ من بڑے گھر سب چل بڑے سب کے پی ہونا سب ہوئے سڑک کے اوپر یہ ہوتی ہے ٹولی بلیر آئے کوئی میڈیا کا ستا آئے ادھر سڑکوں کے تو دو چار جیتنا ادھر سکتے میرے اسے ملازم فوٹ کو بلر ملازم کھوت کو سن کا جو پیو چلتے نا اسے پوچھی نوکری یہ نوکری متو لگتی پر سکتا پیو پکا کا چینے پر بھی چھین دے تو اندازہ نہیں لا رہی آپ کیا چنگ گیا ہے سچے پہ ہوئے سچے پہ واپس ہے آپ تعلیم کو دی ہے یہودیت کی غلامی بھی ہے حدید دین کی مخالف ہے تعلیم ہوتی ندی کے دین آئی والے اللہ منافت میں لکڑ نہیں دینا منافع بھی نشانی کو منافع ہوگا کیا خیالہ دوست بڑا گا اللہ فرما ہو ਜੱਤ ਲਈ ਰਹਾ ਜਮੀਆ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ دوست بنا سمجھ لے کر میں اپنے کو دوست کی کو کے تو کون کی لکھا انگریز بڑے شریر میں تاجر بن کرائے اور تاجور بن جائے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم دلائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیت تیار کرنا تھا جو رنگ کوئی نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو oh, oh, oh. اگر اخلاق یعنی آپ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو ایک آپ لے کے مطلب بولوار اکت کروڑ میں یہ اللہ باقی اللہ, اللہ اکمال کی کلیات ہے کنتو اس کی شرح لکھنے والا شرح لکھنے والا پروفیسر اسلام صاحب ہے صفحہ نمبر ہے چھ سو چھ سو کے شیخ کی تشریح تھی اقبال کا شعر کیا ہے دین و تعلیم انوان احمد کا اور یہ اہل قریسا کا نظام تعلیم ایک ساتھ تین اربت کے خلاف شام کیے پورے شریر میں تعلیمی نظام حاصل کرتے ہوئے انگریز مدد نے یہ بات کہ کی رکھی تھی جس کے ذریعے اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا تو کم از کم مسلمان کو نہیں آئے گا ہر ایکٹی کا اور ایک چھٹی کا تعلیمی تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کی یہ بات سچ تھی اور ہج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان اپنے دل اور حسن افراد دونوں نہیں سکے گا تو یہ ہے کہ سڈیاں دیا نو سڈیاں دیا پہ جنہوں نے سخت سیتا گھر رچا پیاروں کے لیے ہر چیز پیشہ لٹاونی پہ سونے کو بھی لکایا نہیں سونے لوگ کپڑے لے کے کپڑا پانے پیٹی وی پیٹی موڑ پیٹی ایک پیٹی ڈیر پیٹی ایک پیٹی پیڑ سرکار شرکوف لے کے نہ ستے ہونے ہے باہر سکھار آ رہے پچی پیا آگے پیاسل سوتا ایلو